جی جی آپ کو پاڑ بڑھ گیا حور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صابق اکرام کے دور میں اس استعدادیں شخصیات کی بہت زیادہ تھی مسائل زندگی کے کم تھے اور جامعیت تھی اس کو آپ لوگ لال ڈاؤن تو کہتے ہیں اپنی زبان اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ جو میرے سامنے با بڑا مزید لفظ بولا کرتے ہیں نہ تو ایک میرا خیال ہے فی الحال اس درجے کو پہنچا نہیں تھپڑ لگے کیا بات ہے آ جانے تھے کیا نہیں تھے اور جتنا دور گزرتا گیا مسائل زیادہ ہوتے گئے اور سے زیادہ قوتیں کم ہوتی گئیں کہ شعبے کو سنبھالنے والے لوگ پیدا ہو گئے شعبوں میں بھی پھیلاو بہت ہو گیا اب دیکھیں فتو ہے امام علی رحمۃ اللہ علیہ سے کاج میں نے فتوا پوچھا کہ اب فتو پوچھنے کے لیے آدمی آیا کہ مرری یا پرندہ انڈیا میں گر گیا تھا وہ آدمی نے سوچا کہ آسان مسئلہ ہے شاگرد نے سوچا اور اس کے بارے میں عبد اللہ کے نباز سے پتہ موجود ہے شادی عبداللہ کے نباز پتر موجود ہے ان کا اس جلدی سے گا کے کہ سالن اڈی کا گرا دیں گوشت کو دھو کے کھا لیں وہ آدمی جا رہا تھا کہ محمد اللہ روکا آدمی اور شاہ گرد سے کہا کہ شادی سے پوچھو جس پر چیز گری اندر تو ہنڈیا جو تھی وہ پک رہی تھی ابل رہی تھی یا وہ ٹھنڈی تھی حال میں نے دالی ہنڈیا جو ہے وہ ابل رہی تھی اور پک رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ سالن ساری ہنڈیا کو ٹھہرنا پڑے گا ان سے مار کرتے برخوزار وہ جو ان کا فتوہ ہے وہ ٹھنڈ ہنڈیا میں کرنے کا ہے اس میں اس کی غلاظت فرایک نہیں کر گیا اور یہ جو اس یہ, یہ اس کی ایک شک تھی پہ قابل تشریح وہ دیکھا جائے کہ ٹھنڈی اڈیا میں گرا ہے کہ اوبل تیز میں گری ہے اوبل تیل میں گرا ہے تو وہ فتوا نہیں ہے جمانہ دیا ہے وہ ٹھنڈی اڈیا کے بارے میں <laughs> زمانہ گزرنے کے ساتھ تجویزیاں زیادہ ہوتی گئیں جی. تو اس تیار شعبے کو سنبھالنے کے لیے شخصیات پیدا ہوگی ہمارا <clears throat> جو پتھروں کا شعبہ ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے باطنی شریعت باطنی حالات کے بارے میں کوشش جدوجات محنت مشورہ ترتیب اس کے بارے میں اور ظاہر مسائل کے بارے میں کہا کرتے ہیں ظاہری مسائل آپ کو کتابوں سے مل جائیں گے علما سے پوچھنے لیں آپ اور زیادہ مسئلہ مشکل ہو تو مفتی سے پوچھ لیں ظاہر شریعت کے مسائل بعض اوقات تھا مسئلہ اسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پوچھنا پڑتا آدمی کو ظاہر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھنا پڑتا ہے میرے شراکت کا کام ہوا ہے وہ ہمارے وہ یہ سرکاری نوکر تھا اس کی بہت بربت کی عادت تھی میں نے کہا اس کی کتاب پر ڈالا جائے اس کی کچھ معاشی عادتیں تھیں اور اس کو میں نے ایک باغ خرید کر دیا اس کے گاؤں میں تو میں دیکھوں گا کافی ہوں آدمی تھا ناڑی میں. میں نے اسی کے پس روپیہ چھوڑا کہا تھا کہ میرا بچ روپا ہے اسی پر چھوڑا تو اس کو میں نقصان کر, لی. کر لیا نقصان کر لیا تو اس میں ہو گیا وہ بعد میں میں نے کتاب کو پڑھا تو اس اسے پتا چلا کہ ایک طریقے کار مشارکت ہوتا ہے ایک طریقے کار مزاربات ہوتا ہے مزاربات لیا کہ پیسہ ایک آدمی نے دیا اور, اور کام دوسرے نے کیا اور کام کرنے والے نے اپنے کام کرنے کیسا لیے اس میں وہ کام کرنے کے نفے کیسے میں ہوتا ہے نقصان جو آتا ہے سارا انویسٹر کو ہوتا ہے مالک کو ہوتا ہے جو اس کو پیسہ لگا رہا ہے یہ مزارمت اور مشارکت جو ہے تو ایک سے پیسے دیے دوسرے نے پیسے دیے اب اسے کام کریے کا مشارکت ہے اس میں اگر ایک شریک کام کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے تو کام کرنے والے شریف کو اس کے محنت کا معاوضہ ادا دے دیا جاتا ہے اور باقی نفع نقصان دونوں میں یہ دونوں شریف یہ مشارکت ہوتی ہے اب اس کا ہمارے علاج ہو گیا کیا ہے مشارکت ہے یا مزاربت میرا خیال ہے مزاربت تھی تو نقصان خیال میں سارا مجھے پڑھانا چاہیے اس شکایت میں اتنا پیسہ میں نے بھی لگایا میں نے کہ آپ سے کس کا لگایا چیز لگایا اس نے کہا کہ جو پے وغیرہ تھی وہ پیسہ میرا لگا ہوا تھا وہ تو ہو گئی یہ مشارکت ہو گئی اور اس حساب سے میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ لوگ غور کریں مشارکت ہے کہ مزالمت ہے وہ اور کرنے کا سکھاؤ ہوا جو آپ دیکھا مہاراج یہ جتنا بغیر تو گزرتا کیا مسائل پیچیدے ہو گئے اس خبر کو سنبھالنے والے لوگ ہو ہر شعبے کو سنبھالنے والے ہو گئے ظاہری مسئلہ میں آپ سے یل کر رہا تھا آپ کے پاس موبائل ہے جی وہ کیسے رکھا ہوا آپ نے جیب میں بہت زیادہ کرنے کے لیے جب بھی آپ کو ملاتے ہیں آپ تو بند ہوتے جی کیا بات ہے سی جی؟ جی اگر یہ مسائل ہمارے پوچھتے تو تعلیم آسانی سے مل جاتے ہیں اور پیچیدہ اور تو سے پوچھنا پڑتا ہے زیادہ پیچیدہ لکھ کر پوچھنا پڑتا ہے پھر مفتی اور وقت لیتے ہیں اس کے لیے اپنے شاگردوں کو حوالوں کو ساروں کو درست کر کے جواب دیتے ہیں اور باقی مسائل جو ہیں تو یہ شعبوں میں جس نے کام کیا ہے اس کیاتے بعض اوقات فارغ و تاثیر علما ہوتے ہیں بڑے دلچسپی کے بکتی ہوتے ہیں لیکن یہ باسی مثال کے بارے میں تجربہ نہیں تجربہ نہیں ہوتا متاثرات واقعی سالمی نے شعبے میں کام کیا ہو اس میں اس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس میں حضرت مشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیثیت کی شخصیت گزرے ہیں کہ جن کی ہار شعبہ کے اونچے کے درجے کے متخصین پیسے کے ساتھ متحصین نے ان سے رہنمائی حاصل کی ہے کہ اسیز عدیز کے اساتذہ فطاب مفتیان حضرات مفظرین حضرات ان کے مریضین خلفا ہوئے ہیں تو ان کی کویات تربیت کا میدان بہت ان کی سطح تھا, تھا اس طرح پروفیسر صاحب کی ذکر آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس سارے سات چاک لگاؤ ہاں جی رویش گود اگر کہہ کے آج ایسے پی ڈی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اتنا کام کیا ہے ہزاروں سکول کھولے کروڑوں کروڑوں تباہ ہیں سب کو پڑھنا لکھنا آگے ایم سی بھی لکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں چار رنگوں کو لے کر بیٹھے گئے ہیں جی نے چاہتی کہ آپ نے اپنے آپ کو ضیاع کر دیا جما سب نکلتے تھے اتنا کام کرتے تھے کیا تو کیا پتا ہے کہ وہ ممبلیت اور چیزیں تخصیص اور چیزیں وہ چیز وقت مانگتی ہے تفصیلی تربیت ہے وقت مانگتی ہے کے کرنے والے کو وقت دینا پڑتا ہے اور کھانے والے کو وقت دینا پڑتا ہے وہ تو پوری طرح بھی کر رہا ہو تو پھر کھا پا رہا ہوتا ہے باقی چیزوں سے خیر نمک کی تربیت تھی اب انجن کے ایک سو بیس خلافا اور ان سے آئے کے خلیفہ سے کتنی کتابیں ہیں کتنے اس کے مدارس کتنے ان کی ترجیحت ہیں ایک سو بیس خلافا خار سے مجازی میں سوبت تو اس کی اس فقط بات نہیں ترجیح تھی اور کسی بات میں آدمی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے ایک دفعہ یہ مریب نے خط لکھا کہ اگر میں کچھ اپنے معاشی دندا کرنا چاہتا ہوں کماری کا کچھ اپنا کرنا چاہتا ہوں تو میں سرفائیاں بننے کا کام کروں یا کچھ دوسرا کوم بتایا تو میں جواب نے لکھا کہ نہ میرا باپ کھٹ بنا تھا سرفائیاں بننے والا بھی جی اور نہ جو ہے تو وہ میرا باپ دکاندار تھا مجھے اس کا تجربہ ہو تجربے والے لوگوں سے پوچھیں تجربے والے لوگوں سے پوچھیں ایک ولی صاحب نے کہا کہ جو فارغ پہ تر فی ہو جاتا ہے تو سب کچھ آتا ہے تو ایسے کبھی سن رہا تو نے کہا ماشاء اللہ امام مام صاحب سب کچھ آتا ہے مودی صاحب کو تمہارے سمجھتا ہی حال ہو گیا دوسرے سے چرپائی اور بون لے کر سرپ اٹھائی کر چلے گیا ایک نے کہا جی کہ چرپائی بند کر دے دیں کہ یہ مجھے کہاں پر آتی ہے کہہ رہے ہیں کہ بھی تو کہہ رہے ہیں سب کچھ آتا ہے چرپائی بند نہیں ہے ہمارے مامو صاحب نے بڑے بھائی سے کہا کہ رقم دہم نے قط قط اس کو ڈالتے ہیں اس کو ڈال کر دیا سٹا ہوا اس سے کپڑے مار کے لکھنے پاس کر دے خرب نے کتا چلنا پڑ گیا <laughs> دس تو پار کر لیے گدے پھل جھول ڈالنا نہیں آتی <laughs> مجھے اس کو اس میں کیا بتاؤ کہ دوستی میں جو ہے تو خرب ہے <laughs> وہ تو نہیں بتا کہ اب تک وہ اس سطح کا بابولی سطح کا کام کر رہے ہیں نا اور تجربے زندگی تو دین تو پوری زندگی ہے نی اٹھنا بیٹھنا چلنا کرنا ملازمت نوکری مزدوری گھر بال بچے دکان سے سولہ لینا ملنا ملانا مسجد آنا جانا چیز ساری چیز لیکن ساری سارے کا دین ہے سارے سارا کا سارا اللہ کا کور دلا رہا ہے یا الگ دور کر رہا ہے اس لیے ہمارے بس دفعہ میرے خیال کرد ہے احمد میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر وہاں کا سیکٹر تھے اس نے ڈاکٹر صاحب آپ پاٹن اتنا کام کیا آپ نے میں کہہ رہا آپ سمجھیں ڈاکے جو مالی آخری سرکی وہ اٹھائے گی پرندے تیل مال گا ماجس کو ڈبل ہے دس دنوں پہ کرتی ہے باقی سارے کام ایکسپورٹ امپاور کا کام تو بہت آلہ ہے ایک وہ بچارا جائے سارا پر پریشان ہو رہے سارا مالا پریشان کا پر تیل مال گا ڈبلے والا دبالے کار بلیکار مارکوار خلط پریشان کیا نکلے ضرورت یہ ہے کہ ہم تو ایک ممبر سطح پر کام کر رہے ہیں مفضنی تعلی س مارے میں ساتھیوں کو تیل صابن سے لے کر بیماری علاج سے لے کر ہر چیز کے بارے میں مشورہ دینے کا میں بندوبست کرتا ہوں یہ کی پڑھائی امتحان مشکلات گمیاں شادیاں ساری کے بارے میں بھی خود بھی ٹالا اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ہمارا کون سا اتنا مزید سلتا ہے کہ بہت کام کرنا پڑ رہا ہو اس میں جو بات خود کو معلوم ہوتی ہے خود بتا دی جو معلوم نہیں ہوتا کچھ ماہرین ساتھیوں کو مقابل کر لیتے ہیں جس کے بارے میں مشکلہ جو شعبے کے لوگ ہیں تمہارے کہتے اس کے بارے میں مشورہ کرائے تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے اور تکلیف اس کی طرف ہو جائے کیونکہ ساتھی کی تکلیف نہ ہوا ہوگی اور نمائی جائے گی تو ایس کو روحانیت میں چلنے کے لیے بھی آسودگی نصیب ہوگی ترقی زیادہ کرے گا زیادہ ترقی کرے گا اور ہر ایک ہر کے بارے میں تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو بڑا تجربے والا مشورہ دے دیتے ہیں اسے خود کو کام کرنے والے ساتھیوں کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے انگیز کے بعد ساتھی مشورہ نہ کریں تو ان کی ماری مشورہ کرنے کے بعد مرضی کریں رفنی ماری آپ کا کہ سال بتاؤں جب ادھر صاحب آئے ہو ماسٹر صاحب بھائی نہیں آیا ان کے ماسٹر صاحب بیمار ہو بیمار ہو گئے تو وہ چند اخبار آئے تو مجھے اندازہ ہوا آدمیوں کی بھی مطلب امبر فضل ہے ٹی بی کی مہارت پورے میں ڈاکٹر صاحب کی شکل کرتے میڈیکل کالج کے سینئر پروفیسن سے کیش مس ہوتا ہے سے نہیں مس ہوتا کیونکہ دم دم کر رہا تو میں نے کہا یہ ہمارا ساتھی ہے اس کو مفت علاج کروانا چاہیے سعودی عرب کا بہت سارا علاج آتا ہے ان کے پاس بہت ہوتا کے حوالے کیا انہوں نے کر کے علاج شروع کرا دیا جی. اب شادی کو کہا میں بڑا ڈاکٹر تشویش پر جا کر اس کے دھکے کھا کر گزار کے اسپتال میں داخلے کر کے خوب پریشان ہو کر سب کہیں جا کر اس کو پہنچا تشخیص پر میڈیکل سب کہیں پہنچا تھا خیر اب یہ آ گیا کہ جب آپ کو اپنے دنیا کے علاج کے بارے میں مجھ پر اعتبار نہیں ہے آپ کی روحانی سر میں کیا تھا میں نے آپ کی سرخی کے لیے شوگر کا بہترین بندوبست آپ کے لیے کیا اور سر آپ کا اعتبار ہی نہ آپ اخرا بار دیکھنے کے لیے کسی چار دن کی بات اخبار آ جاتا میری بار آت بار اخبار نہیں تو آپ سے بہتر بھی کیا تو آپ اس سے بیٹھے کیونکہ آپ کتنا اخبار کر رہے ہیں اور ان کے خیر پر سمجھانے کے بعد جگہ پر سوچ آسانی ہوگی گئی علاج اس کو کر اور یہ جو دوسرے ہیں ایک جس نے مشورہ کیا وہ لادم نہیں ہوتا اور جس نے استخارہ کیا وہ کیا نہیں ہوتا من استخارہ اور منتشہ نقصان نہیں پاتا آج کوئی ضلع نہیں ہے کہ پڑھ کر سنا دیتے کوئی نہیں استخارہ اور من نے شہرا ایسا عجیب بات ہے استخارہ تو مشہور ہو گیا لوگوں میں استشارہ نہیں مشہور ہوا حالانکہ اشارہ حدیث کا پہلا حکم ہے استخارہ سے پہلے حکم ہے اور زیادہ ہم تاکیدی اور زیادہ اہم حکم ہے کہتے ہیں مشورہ کرنا اس شعبے کے مائیک میں ایک سال آدمی ہوں ان سے مشورہ کر کے کام کرنا اور مشورہ جو ہے وہ استخارہ سے زیادہ اہم ہے ہمارے سکھا کو تو ہماری یونیورسٹی کے طلبا اور طالبات میں ایک گرہ کھلونا بنایا ہوا ہے میں کھڑا میڈیکل کالج میں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں گو طلبا ہے کہ ہمزل یونیورسٹی سے آئے آپ سے ملنے آئے تو ملنے کے لیے آئے نے کہا میں بات کروں گا میں کہا چلو ایسے وقت میں آئے گئے کوئی ہے نہیں ہے تو دوسرے اپنے ساتھی کو نکال دو تم سے بات کریں مجھے نکلے گا دیکھا کا سے چل رہے مختلف دیر مجھے گزاروں گرا نت رکھے ہوا مسلمانوں میں گراف کھولا بس کافر سکتا پہلے میں نے بازی تھا گاڑی رکھی ہوئی تھی پھر میں نے ڈیڈی اور میں کافرا ہو گیا پہلے تو کس خوشی میں ہو گیا خوشی میں ہوئے وہ دیکھا صاحب دیکھو مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی میں نے اس کے بارے میں سکھارا کیا اور مجھے سخارے مل گئی اور پھر جو تو اس کے کوئی اتنے ہفتے بعد مہینے بعد کسی وقت منگنی شروع ہوئی یہ کیسا ہے سکھارا میں یہ کیسا دین تھا دی؟ سبحان اللہ جی بلی کو خواب میں سچڑے اور اس آپ نے کہا اس سکھارا میں وہ کھڑا کرنا سنگ پسند رہا سرناس کا واقع اور یہ رش لو میں ابل چاہتا اور کھڑے ہوا ماشاء اللہ کے خیال میں سکھا رہا تو مور لگ گئی جی؟ ڈاکومنٹ <سؤال> جو ہے کمپلیٹ ہو گیا گوئیں گے مکمل ہو گئے پہلے تو یہ وہ غلطی ان لوگوں کی جن نے آپ کو بتایا کہ سکھا رہا یہ چیز وہ ایک دعا ہے دورے کا اصلاح سے حجت پڑ کے آپ نے دعا پڑھی دعا پڑی ہے پھر آپ کام کریں دعا قبول ہو گئی تو کام ہو گیا اگر خدا تو کچھ جو کچھ ہم چاہیں وہ ہوتا ہے اور سکھارے کے بعد سونا اور خواب آنا یہ تو ہم اس میں آئے کون کہتے ہیں اور تو نے خواب دیکھ لیا وہ ایسے ہی ہیں جیسے سے دیکھا ہے یہ اور تو سب اور لوگوں نے ایک دوسرے کے سکھارا کرنا شروع کیا ہوئے بڑا سبق بڑا سبارے جو دوسرے کے لے کر <سؤال> اور غلط رہنمائی کا نتیجہ بس خدا کو میں سمجھایا نا کہ آپ کو کسی نے غلط رہنمائی کی ہے اس طرح نتیجے میں آپ اس نام کی سرحدوں سے نکل کر کپڑے کی شادی میں داخل ہوئے سب کچھ آپ اور گزرے شریعت میں کاموں کے بارے میں اسباب ایزائلی کو اختیار کرنا واجب قرار دیا ہے اور باد روحانی کو اختیار کرنا وہ مستحب قرار دیا ہے آم جانے کے لیے پڑھائی کریں جا کر امتحان دیں ساتھ دعا بھی کریں فلا چاہیے بھی پڑھیں لوگوں سے بھی دعا کروائیں آپ پڑھائی نہ کریں امتحان نہ دیں اور لوگوں سے دعا کروائیں بعد لوگ کہا کرتے ہیں یہ جی منگا ہوتا تو دعا کر کھے کی دعا بو کو تار پوچھی گی ذرا جو خدے ہیں مجھے میں کوئی خدا ہوں کہ آپ سے کوئی کام ہو گیا تو تم دعا کو یہ کام ہو جائے نا میں کہ نے کہا بخا میں تقدیر بدل سکتا ہوں ذرا کہ جی دعا ہے وہ تقویر بدلی گئی میری یہ ماشاء اللہ آپ نے مجھے تقدیر کا انتظار بنا کر بٹھا دیا وہ پنجاب میں بیان کیا کرتے ہیں نا تمہیں بڑے سر سے ترنم سے بیان کیا کرتے ہیں پنجاب والے صحبان میں تو ہم جماعتوں میں جاتے تھے بڑے کردم والے بہانوں جو سنتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے کردم سے کہہ رہا کہ ایک بڑھیا تھی اس کا بیٹا بدل گیا وہ حضرت صاحب کے پاس آئی کیا بیٹا میرا بن گیا کیا ہوگا انہوں نے کہہ دیا دیکھا کہ ازرایل اسلام اوپر آسمانوں میں چڑھ گئے اور ٹوکرا کے سر پر تھا اور ساری قبض کی روح ان کے اس میں اچھی انہوں نے مارا جب تھا توکا ہین لیا ساری لوگوں کو اڑا ہیں سارے لوگوں کوڑا دیے یہ بات کر رہے ہیں اپنے جتنا مرغے پڑے ہوتے ان کے بدن میں داخل ہو گئے سارے مردے زندہ ہو گئے اتنا ملا کرامت نفس کرامت کا تو ماننا ہے وہ کھا کے ہوتی ہے اور ہوئی ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے جی اگر زندہ ہو گیا ہوں تو ہمیں کیا تکلیف ہے جی سر اس کے لیے مختلف روایت ہونی چاہیے نا وہ نہیں ان کے سوال عمر میں نہیں لکھے ہوئے جس کو جو بات پسند آئی اس سے نے کہہ دیے تو کون اس کو روک سکتا ہے کل میں تیرو ندی کے جل میں گیا پیرس یونیورسٹی تو اس کی خوشی میں انہوں نے میں ایک ایک توفہ دیا تو وہ گھر پر لا میں نے چھوڑ دیا صبح میں دیکھا کتاب پڑھی ہے گھر پر کسوں سے لگ لیا ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا تھا رائے والوں نے سختی سے پڑھنا بند کیا ہوا سختی سے اس میں ساری غیر مقصد روایتیں طورات اور ساری کتابوں کا جو ہوئے ہیں جمع کیا ہوا دنیا جہان کی لئی باتیں کمزور باتیں میں نے گھر والوں میں نے سکا کہ یہ کتاب کون لے کر تو کرا تھی تو لے کرایا کرا ہوئے کبھی کرایا ہوں کل تو جو بند کی اچھا یہ وہ توفہ ہے جو دیا ماشاءاللہ لسی کی سطح کے لاؤ کسی کو پتہ نہیں جی مسترد کی بات کیا ہوتی ہے خیر بات کیا کر رہے تھے سارے کی بات ہو رہی زیادہ ہمیں میں سکھا رہا ہے تو آپ کو میرا پر دعا سے زیادہ کچھ چیز میں سمجھنا ورنہ آپ سے میں فلاح اور آپ سمجھیں گے کہ میں تو جنہیں ترتیب پر ایک کام کر رہا ہوں جنہیں ترتیب پر ختم نہیں ہوگا جب باپ نقصان کھائیں گے تو آپ دن کو بدنام اللہ بدنام کریں گے حالانکہ کے بدنام آپ کی ترتیب بھی اس کو آپ نے اختیار کیا وہ دن بدنام آپ کی ترتیب درست نہیں آپ کی ترتیب درست نہیں تھی اس کی وجہ سے کہ آپ کو نقصان ہوا اس دن نے آپ کو نقصان نہیں کیا اور آپ اناڑی ہاتھوں میں ہوئے تھے. اناڑی ہاتھوں میں چڑے ہوئے تھے جنہوں جن نے آپ کو اناڑی ترتیب پر چلایا اور آپ کو جہاں نقصان دلوایا تو آج اس بات کو کرنے کے لیے شروع سے ردع کیا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی کے سارے شعبوں کو جب آدمی صحیح ترتیب پر چلاتا ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ حاصل ہوتا ہے اور اسلامی جو وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ پر انس یَ وہ حیاتم طیبہ منفال ہم ان سے یو حیات طیبہ جس نے نیک کی ہے مردوں اور مردوں میں سے اور وہ ایمان والا بھی ہو ہم اس کو حیات طیبہ ضرور بے ضرور دے کر رہیں گے تو یہ سب ہوتا ہے جب آدمی پورے کو پیار کر رہا ہوں, ان کو کر رہا ہوں. اس کو نہ کر رہا ہو اس کو فائدہ نہیں ہوتا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر سیاد صاحب صاحب ہم نے ایک محلہ بنایا یہاں پر ڈیری کے پاس دس مکانوں کا مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے والد صاحب دس مرلے مسجد وقت کی ہوئی تھی یہ آپ لے لیں پچاس ہزار کے زمانے میں ان کی زمین بھی دس بدلے اور ڈیڑھ لاکھ کی ہم نے ہماری تعمیر ہوئی کا حضرت قرآن اچھا پڑھتے ہیں میں نے کہا امام نہ رکھو نماز خود ہی پڑھایا کرو بلا معاوضہ نماز پڑھنا یہ اصلی مصنوع طریقہ ہے اردو تلازم کا اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو آپ خود ہی پڑھایا کریں کہ آپ کو بہت خواب ہوگا ملے محلے والوں کو میں شروع کیا اور نے بچوں کے پڑھنے کے لیے قاری صاحب کیسے دے کر سارے محلے کے بچوں کو پڑھاؤ سارے محلے کے بچوں میں اس کا کاری پڑھا رہا ہے مال بھی پڑھا رہا ہے مسئلے کا سنبھال رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ایک سال کرکردگی ہوئی حالات محلے کے انتہائی خراب سخت مخالف ہے میں ایک بار گیا ملے میں دوسری بار گیا تیسری بار گیا ساتھیوں سے گردو تیس سالوں سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ ملے والے ذمہ داری چاہتے ہیں کیا بسرات کا یہ مزاج ہے کہ بسرات کا پٹھان جو نا جذبہ ہے کہ خان بھائی برسن اللہ اکبر گوما اور امام ممکن ہوں اللہ اکبر وزرا کٹھی جمے کہ ذریعے وسط ہے کرنا مجھے گا ویلو اگر دماغ میں جائز ہوتا نا تو یہ پیچھے سے کہتا کہ اس رکوع کو اور صحیح درخواست کی خیر اب اب ڈاکٹر میں نے کہا کہ ساتھ سے کہا کہ ڈاکٹر سیار سب معذور کو اس کو معذور کر رہے ہیں اس کو بڑی تکلیف ہے کہ مجھے معذور کر رہے ہیں کیا بھائی پرفذات جب آپ سلسلے میں ہیں تو ہم اور آپ سارے کے سارے سلسلے کے مشرے کے ماتے ہیں <سرح> سب سے اوپر مشورہ ہے اور اس کے باتحت میں بھی ہوں آپ بھی سارے کے سارے باتحت اور جو فیصلہ ہوگا اس کو مننا پڑے گا تو تب تو آدمی مسلسل کے فوائد برکات فیض اس کا ہوگا آپ نہیں مانے گا آگے کیا کر رہے کہ آپ محمد سے معذور اور مقصد ان کے والے کریں ہم نے کوئی اپنے باپ ددے کی جائیداد نہیں بنائی تھی مقصد ان کے والے کریں کہ امام رکھو جتنے پیسے میرے دنیا ہو میں دوں گا دیکھو جتنے پیسے میرے دن میں ساری چیزوں کو چھوڑ. چھوڑ جی ایک ہفتہ چھوڑ کر اس آرام سے ہو گیا آپ شدہ ہو گئے چھوڑو ان, ان کو دیکھے کھانے دیکھ کرتے رہیں گے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نے مزاج پر چلیں گے اور خیر ان کا یہ ہو گیا یہ مزدوری ان کی ہو گئی چند نے بازی جن سے میں نے کہا کہ ان کو بیٹھ کی اجازت کا خطرہ کو دے دیں۔ جائے بڑی حیرت کی جب مزدوری ہوئی تو اس کے بعد اجازت نہیں نفس تو مزدوری میں ٹوٹا نہیں اپنی تبدیل چھوٹی آدمی مشورے کے ماتحت ہوا اس بات کے ہم چاندان ہوا کہ مشورے کو مانتے کہ نہیں مانتے اگر ذیا صاحب ماتا ہوشل کا سل کا مشورہ رہا تھا مشورہ اور کھڑے ہوا کر سل کا لمبک اثرات مثال بار بات بھی درستگی ہو سکتی ہے اگر بات پوچھ پوچھ کر مشورے کے تحق ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی جگہ پھیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور وہ فضلی سال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جوڑا ہے امال کے ساتھ اور اللہ نے رحمت کو جوڑا ہے مشورے کے ساتھ رہنمائی کے ساتھ پوچھتے چلنے کے ساتھ اور ان لوگوں پر تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جن کے سلسلوں میں سلسلے کا قابرین موجود ہوں ہمارے ذلانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تمہارا یہ تجربہ تھا کہ ان کو جا کر ہم کہیں کہ یہ اثر کا وقت ہے اور خدانا کام ہم کرنا چاہتے بچے اثر کا وقت ہے آدھی رات کا وقت ہے جبکہ ہم باہر دیکھ کر آئے اور اس کو آدھی رات مان لیتے تھے ہم اور ان کے, ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے بعد میں نظر ہوتا تھا کہ باقی آدھی رات کی بات ہے کی جیسا کہا ہوا تھا اللہ سو بارہ سالم آئے علم تجربہ روحانیت پورب اپنا اللہ تعالیٰ کا اور جو تو ساری باتیں تھیں یہ رنجیت سال آ کر بیٹھ گئے یہ کام کے لیے کیا اس کا کام نہیں ہوا واپس آس ہفتے کو برا بلا کہہ رہا ہے اور ایسی ہے اور کام نہیں کرتا ہے نہیں سے اس کی باتیں تو بار سنانے کا ٹھنڈا ہوا تو میں کس پورتا سے کام نہیں پڑا پھر اس کے پاس جاؤ کام کے لیے جاتے ہوئے یہ سارا جو تم نے میرے سامنے باتیں بولی ہیں اس کے بارے میں ساری باتیں دل سے نکالو جو کوئی تم اس نے برا بلاک دی ساری اس کی باتیں سب دل سے نکالو اور دل میں یہ بیاد لے کر جاؤ کہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس نے آیا تھا مجھے پیسے دے کر کے خیرات کے کسی کی تقسیم کر دو اس لیے باتیں مجھے معلوم ہے اس کی اچھائیوں کو مراکبہ کرتے جاؤں اور پھر جا کر آج جانا کہہ دینا کہ میرا یہ کام ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا نہ ہوا منظور تو نہ وہ خدا ہے ہم خدا ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ اللہ نے نہیں کیا تو یہ پھر آئی دوبارہ بیٹھا تو یہ بس بار بیٹھنا جب وہ ہارا ہوا اپنے کام سے تمہاری پر متوجہ ہو کیا ہے پھر بات کرنا جی. تو یہ جب چلا گا سنگھ مجھے ستر آگے یہ جا ہم بخش مجھا کاؤ، تو گیا تو نہیں ہوا دوسری کو آپ تو بھائی آپ ایک صاف قلب کے ساتھ روحانی ترتیب کے ساتھ گئے جس کو کہ کل پڑھا رہا فائدہ کیجیے تو اللہ ہے میں تو افسر صدر وزیر سے کوئی فائدہ کیجیے نہیں ہمارے دیوبند والے تو واقعہ ہے نا دیوبند کا جو بانی ہے دیوبند کی بانی تین حضرات ہیں نا مولانا قاسم عوقی رحمۃ اللہ علیہ لکیز احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی آبید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی آبید صاحب عالم نہیں تھے لیکن بہت زاگر شاغر اللہ کے قرب والے بڑے بلی تھے اللہ اور ایک ان کو اللہ نہیں کمارا ساتھ فرمایا وہ تھا کہ تعویذ ان کا بہت موسم تھا تو انہوں نے کوئی مرید کیا عدالت میں پیش ہوا بیان دینے کے لیے وہ بیان کے کھڑا ہو سکے کس رکھی سکو اور باہر نکلا ہو ججز کو کہتے کہ کدھر جا رہے ہو تو جا انہوں نے عجیب صاحب کا تعویذ بھول کر گیا ہوں انہوں نے جاؤ تعویذ لے کر آؤ تعویذ بڑے کام آ جائے. تو گیا تو جاتیوں کے طریقہ تعویذ کو پگڑی بنا کر رکھا اس نے آ کھڑا ہوا بیان دیا تو جج نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ میں کے خلاف رکھنا کو پتہ چلے. کا نہیں بس وہ ہو گیا بیان وغیرہ ہو گیا لکھ دیا دنوں کے بعد را.. فیصلہ کا کیسے ہوگی فیصلہ آپ نے میرے حق میں کیا ہے کیا آپ کا حق میں کیا میں نے کیا آپ نے لکھے ہو آپ نے میں کیے ہوئے وہ لکھتے ہوئے اس سے ناچ کے لفظ چل جاتا ہوا ہے وہ لکھنا چاہتا تھا اس کے خلاف تو آدمی کو پتہ چلا گیا تو ایک علی صاحب کا واقعہ کیسے من میں جاتا ہے نہیں فائل اللہ ہے فائل اللہ فائل ہے کہ تو لیا تھا بھائی نہ جج ہے نہ صدر ہے نہ وزیر ہے نہ ہے نہ میں ہوں ہم جو ہے سچ بات ہے ہم بہت کمزور توحید کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں چلے لگا رہے ہیں یہ کہ آپ کو سنا دوں ایک ساتھی گزرے ہیں اور فاق پتی زندہ ہیں کہ افاد پا گئے تو فاط کی اطلاع ہمیں نہیں ملی ان کی میجر جنرل اکنواز صاحب ہوتے ہیں سر ریٹائرڈ میجر جنرل تو تبدیلی دماغ میں لگے تھے پھر اگر بڑا فضل فرمایا بہت آگے نکلے اور کبھی کبھی نہ کرتے ہیں پچھاور میں یونیورسٹی من کو جیان کے لیے ہم ضرور صاحب کردہ ہے تو جیان کے لیے ضرور لایا کرتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیان میں اپنے تبدیلی کے خام میں لگنے کا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا اس طرح ہوا یہ جی کہ لاہور میں مارشلا نافذ ہو گیا سنترپن کا اور انہیں دنوں میں حضرت جی مولانا صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے اور تبلیغ والوں نے بلال پارک میں اجتماع مقرر کیا ہوا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ مارشل میں اجتماع نہیں ہو سکتا تو مشورہ بیٹھا مشورے میں یہ بات آئی کیا کرنے کا کہ اجتماع والوں سے ضرورت لینی چاہیے تو اگر جارتی سے اجتماع کریں گے نہ دی تو پھر حکومت سے ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے اچھا نہیں ہوتا تو اجازت نہیں کہ جائے ایسا بھی نے نہیں اس طرح کی بات نہ کریں ان کو دعوت دینے کے لیے کہیں اور دعوت دے کر ان سے کہیں کہ آپ اجتماع میں شامل ہوں اگر اجتماع میں شامل ہو گئے تو اجازت بھی ہو گئے اور شامل بھی ہو گئے اگر شامل نہ ہوئے انہوں نے بعض پروش کی تو ہم کہہ کہ, کہ اب آپ کے کھیتوں میں آزر ہوئے ہم استعمال کر رہے تھے آپ نے ہمیں روکا نہیں تھا اور ہم جب ان کو دعوت دی انہوں نے اگر کہا کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ہم اور کھائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس آئے نہ مجھے دعوت دی کہ استعمال ہو رہا ہے میں نے کہا میں آ جاؤں گا میں نے بریگیڈیئر تھے اور اس کے اس سیکٹر کے مارشل آرٹ میں سیٹر کہتے ہو کہ میں استعمال میں چلا گیا ایک مضبوط بدل کے آدمی ہیں اور کاتون کا دادا بڑا نہیں ہے اور میلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دھیان کر رہے ہیں کہتے میں کبیوتر دیکھتا ہوں ویسا کوئی مودی صاحب لگے میں کبیوتر دیکھتا ہوں کہتے تھے مودی صاحب نے گرج کر کہا اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات تر جلال کے یقین پیدا ہو جائے تو دشمن کے ٹینک تمہیں تھدکتے میں ڈھک نکرائے کیونکہ جو وہ فوجی آدمی تھے ٹینکوں کے دشمن کی بات نہیں کہتے اس بات میں پڑھنے میں فوجی ہوگی یعنی با جو میں نے بیان سنا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول کر دیں زندگی کے لیے تمہارا دن کا یقین ہو تو دشمن کے ٹینک میں بنا خالد بن رضی اللہ میں یہ باقاعدہ کتاب میں لکھا ہو واقعہ خالد اللہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں کہل جاتا ہوں پھر بہت کوشش کے بعد علی بن جلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے ساٹھ آدمی منظور کیے ہیں اور یہ ساٹھ کمانڈوز ہیں جو کہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مقابلے اکیلے آدمی میں لڑنے والا ہے ان کے نام ہیں باقاعدہ اس میں عبداللہ بن عمر فاروق بیٹے بن بن کے بیٹے ہیں عبدالرحمان بن البکر فضل بن ابوکر صدیق کے بیٹے ہیں فضل بن عباس عبد الباس اللہ کے بیٹے ہیں ضلع بن ازہر یہ پورا ہی ہے گورنم ان کے ساتھ انہوں نے ساٹھ ہزار میں گھسے ہیں دائرہ بنایا نا تھر سب کی پیٹ گوڑوں کے پیچھے کی طرف ان کو مارچ کرائیے یہ مہارت ہوتی ہے فوج والوں کی تالے کی دائرہ ہیں مارچ کر کے جانا اس کو مارچ کر کے اندر گسایا ہے چاروں طرف کاٹنا شروع کیا اور کہ وہ ساٹھ ہزار میں سے پانچ ہزار کو قتل کر کے اور ساٹھ میں سے پچپن آدمی واپس آئے ہیں پچپن یا ترپن آدمی واپس آئے نظرات میں کیا مظاہرہ کیا ہوا ہے لوگوں پر خیر آدمی مرد تھا کہ اگر ہم اور آپ سلسلے کے ماتحت ہوں گے اور سلسلے کے ماتحت مچھرے کے ماتحت ہوں گے تو اس کے سلسلے میں میں یہ مشرے کا ماتحتا ہوں ساتھی سے پوچھتا ہوں مجھے بھی دائت دے اپنی جی مانی کرنے سے روکے مشرے کا پربند کرے اس میں خیر ہے اور اس میں جو ہے تو آسانیاں ہیں یا پھر بھائی مزہ ہوا اور ڈانٹ ٹپکی اکڑی دی لال کی بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد وہ مشورہ کریں گے مجھے تک کی بات ٹھیک ہے نہیں